مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدان دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدانم دیدہ, نم دیدہ جب افسردہ افسردہ قدم لگ زی لگ زیدہ جب ہی افسردہ افسردہ قدم لگ دا لگ زیدہ چلا ہو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 پہچان جاتے ہیں دل گروہ گروہ سر شوری دور دل گروہ گروہ سر شوری دور مدی نے کے ہم سمجھے تک دس کس کو کہتے ہیں مدینے جات کے ہم سمجھے تک دس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکی ذات کی زا فضا سن جی دا سن جیدہ ہوا پاکیزا پاکیزا فضا سن جی دا سن جی دسارت خو